الحمد اللہ الحمد للہ السان على سائر اللہ بنور عرف سرا تو سر ملا سنار محمد دن سی دل سے بل جا ماہل کپڑے وشر يكون وما كان وعلى آله وأصحابه الذين نسره الله على من خالقهم الذين نسرهم الله على من خالقهم بالبرهان لا سيما على الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان خصوصا على سيدنا الإمام اهل السنه ادائی اما باد پاؤ ایمان اما بعد پاد جی من الشیطان الرجیم گاہ روا ہم الرحیم سرا کودین گوبیال مہاملہ گتو سلو ن منو سلو آلسلو تریم سلیہ شہید راب مولا نا بھم دیوال آل سید رام مولا نا بنوا دسل م دون شانے میرے نال مل کے اچھی آواز کا دن شریف سرگا حبیب اللہ السلام پاک صاحب احمد حضرت دی بے اندر و سلام پیش کرنے ہلکے کائنات جللہ شاہ دی بارگاہ دعائے اللہ جلد شاہ اجنی اس معافلے پاک اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے جملہ حاضرین نو جانا سادتا برف رمائی دوستان بابرکت وسلم دے سلسلے میں بن آفس جی کے قریب اے گاؤں اندر اے محفل پاک انعقاد پذیر اور اس جگہ دے حضرات سادات کرام اور حافظ محمد صاحب حافظ اللہ اور نے ساتھی نے اس مقبرہ اہتمام انہ دی اس کاش کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت فرما کے دو تو یا کامیابیاں تو پہراور فرمائے میری گفتگو عنوان تے موضوع اے وے میراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقانیت چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراد آپ کی آمد آپ کی ولادت باسعادت ایک اے ای جی نعمت عزما ایسی اور قیامت تک اے اللہ تبارک و کی طرفوں تمام مومنین آستے نعمت عزم رہے گی کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو جدو پیدا فرمایا کہ کائنات مخلوق دو حصے تقسیم ہو گئے. دو کتنے حصہ دو, دو حصے کچھ مخلوق اس پاس سے چلی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. <تصح> حور تشریف آوری نہیں ہونی چاہیے مارز اللہ نے نبی پاک ولادت سنیا روئن پٹے ون ماتم کیتا نے وہ کچھ یہ سن اور شیطان سی جس نے نبی پاک علیہ السلات کی وزادت تے رونا تے تے ماتم کرنا شروع کیتا ہے سیرت کی معتبر اندر یہ گل لکھی ہوئی ہے اور روز ونف کے اندر امام القاسم سہیلی نے لکھی ہے اور جڑی میں گل بیان کرسا انشاءاللہ اللہ میں اپنی گل خود ذمہ دار ہوں میں انشاءاللہ جڑی گل بیان کریں گا وہ دا ذمہ دار ہونگا اور اس گل دا سبود بکھانے ہر لما تیار آنا اور اگر کوئی جھوٹی گل بیان کریں تو بے شک میرا سر ٹوکن اللہ کے خودیں آگے پا دے لیکن انشاءاللہ اہل سنت جتنے بھی قائد و نظریاتاں وہ قرآن حدیث صحابہ و تابعین اور اولیاء اقوال افحال تو ثابت سبحان اللہ تے ایک مخلوق اس پاسے چلی گئی کہ نبی پاک کی ولادت نہیں ہونی چاہیے رونا شروع کر حضور کی آمد پہ پتنا شروع کر تے کچھ جلدی ہے جبکہ دوسری طرح مخلوق زیادہ زمین آسمان ہے چند سورج ہے فرشتے وان جنن مشرق مغرب کے جانور سمندر دیا مچھلیاں بیت اللہ شریف یہ سارا مخلوقاں اس پاسے گئی کہ نبی دی آمد ہوئی اس کائنات والی دی آمد ہوئی ہے کہ جس ہستی آسے رب تالا نے یہ پوری بسمیں کائنات سجائی سبحان اللہ زیادہ جب اس نبی کی آمد ہو رہی ہے سبحان اللہ کہ جہاں کائنات بنائی گئی ہے سبحان اللہ اے زمین و آسمان سجائے گئے ہیں یہ آسمان کے رب نے ستارے روشنی پیدا کیتے ہیں راب نے چن سورج کھڑا کر دست جی نے دنیا دی آمد ہو رہی ہے یہ مخلوق ہی نبی پاک علیہ السلام السلام کی ولاغت ہے سعادت تے خوشیاں منائی دا ذکر آل القادر آئی کرام نے بھی اپنی کتاباں گلا لبی آمد ہوئیے اس وقت مخلوق میں دو حصے مخلوق تقسیم ہوئیے نے رویا, پجیا, چلائے ون کیتا اور باقی کائنات ہر ہر نبی دی آمد کی خوشیاں منا دی مخلوق رونے والی اللہ, اللہ تبارک مطالعہ خوشی سے مسرت کا سامان مہیا فرمایا امام امر بن کو امام رحمت اللہ نے کو اندر بیان کی تاوے نبی پاک صلی اللہ نے کی دی دیتا فرشت دابسما باب بابس جنا ک بندہ با ہوئی کہ اللہ نے نے سارے, دروازے دے۔ افتحو اب لہا سارے نے دروازے کھولتے جنت نے دروازے کیوں کھلوائے جا رہے ہیں آسمان نے دروازے کیوں کھلوائے جا رہے ہیں دنیا والے پیغام دہ دنیا خاطر آسمان آسمانے کھول دو جنتا کے بھی دربارے کھول دوستی نبی صلی اللہ تعالی دی جدو بلادت ہوئی ہے. نے مغر جنوب والے مچھلیاں بھی نبی, نبی پاک کی آمد آمدیاں منائی اور اللہ تبارک و نے فرشتے نو گم تو كم فرمایا اللہ امام جلال رحمت اللہ تالا نے پہلی جیل یہ گل لکھی ہے اچھی بادل آواز اللہ نظار ملا کے اللہ اللہ اللہ نے فرشتے رب سونے نے فرمایا اللہ تبارک شاہ نے فرمایا سارا فرشتے حکم کہ میرے پیارے باب والے ولادت باسا تعلی جگہ پہ تص آزی دے سارے فرشتے نے حاضری دتی ہے لیکن کس طرح ہاضری دتی ہے کیا رو رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں نہیں نہیں نہیں رو بھی نہیں رہے ہیں ماتم بھی نہیں کر رہے ہیں تو بس بھا دو فرشتے ایک دوجے خوشبری کے بشات سنا کے نوی پات جائے چاہے بلادت جگہ حاضری دے رہے ہیں نور کی روشنی سونے نے اضافہ فرما دساسر گبرا کے لکھا بہل سورج ہوا اور نور د روشنی اللہ نے اضافہ فرما دتا وم تارا کی دنیا کلوہا نورا شاہ دل ملا اللہ فرما پوری دنیا ہر طرف نور محمدی بھی چمک نظر آ رہی سی اور اس نے ایک دوسرے سنا رہے سن جس نب تالا نے اللہ تبارہ اپنی اکا دل رکھ لینا ہے سبحان اللہ دوستانے کے نامی حضرت سید عثمان بے نا بے آس رد اللہ فرمانے میری والدہ نبی صلی اللہ دنیا کائنات جلوہ گری ہوئی آ فرمانیا میں وقت اللہ نے ہر شہر و منور پہ روشن فرما دیتا ہے اور نبی پاک وسلم فرمایا ما خلق اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب سے روح بیان کے اندر معتبر تفاصیر سیرت یا کتاب کے اندر سے پاک موجود ہے نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ نے سب کو پہلا میرے لوگ پیدا فرمایا ہے گا صدقے دل نبی پیار محبت کرورے ایمان اس حقیقت من لوگ گا کہ اللہ نے اپنے پیارے بابو بل اسلام نور بھی بلایا کر کے کھڑی میاں محمد بش رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے سب السلام نور بھی بنایا ہے سبحان اللہ ایک حدیث فاق میں اس کتاب تو پیش کرنے لگا امام شاہ الدین احمد بن محمد قستلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب کتاب کا نام ہے المواهب الالدنیا اے دے اندر حدیث فاق موجود ہے اصلی حدیث فاق کو بیان کرنے والے امام بخاری دے استاد امام عبدالرزاق رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک اپنی مسند کے اندر بیان کیتا ہے اس تو علاوہ یہ تقریبا ایک درجنگ تو زائد کتابہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے سبحان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حضرت سیدنا جابر بن جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے کتاب دی پہلی جلد ہے اور اس صفحہ نمبر نو نبی. نبی. یہ حضرت جاپر نے سوال کی ترجمانی پی کر دیوگی اسلام پشرن سارے جیسے بشارن ہم جیسے بشارن اللہ. لیکن ان لوگاں نے ربی پاک کا کلم ہی صحیح نہیں پڑیا اگر ایک کلمہ صحیح پڑھنا نا اور کلمے رکھنا تو جدو اتنا لاش پڑھے جانا محمد سبحان اللہ اللہ اللہ بار بار سارے بار بار بار بار بار بار جدو اتنا لاش پڑھے جانا ہے محمد محمد کہنے ان جدی پوری کائنات تعریف شان عظمت بیان کرتے وہ رب سے محمد کل میں پہنچ نبی ہم جیسے جدو رسول دا بندہ پڑھ دے دا بندے داخلہ ہونا ہے محمد او جنہوں رب تعلا نے رسالت نبوبت کا تاج پہنا کے اس دنیا تے جدو اتنا لاش بندہ پڑھ لینا سمجھ لو کہ جس نبی کالبہ پڑھ رہے ہیں اے. نبی دا دلال کلمہ اے. او او فقط بن جانا لیکن فقط بسر نہیں بشر افسر البشر پہلے سنت و کہ اللہ جباب پیارے محبوب علیہ السلام بشر آدم علیہ السلام دے چو حضرت رب تعالیٰ, تعالی نے آپ نور, نور بھی بنایا ہے اور دو طرح نورن نور ہدایت بھی جن اکل آخ روشنی جس طرح اسلام نور قرآن نورے ہدایت نورے نور ان نورے من بھی, بھی, آل, آل بھی آخر جانا اللہ محبوب بھی اس نور اس لیا پاک اسلام نور ہایا تھا نور حضور الی اسلام کا نور منوی نور اکلی ہے کیوں حضور علیہ السلام دنیا کیوں تشریف لے کے آئے نبی پار کی وجہ حضور نور اسلام کی روشنی تو منفر کر دینا حضور اس لحاظ حضور کے بن نور اور نور مانی بن مان بھی من اور نبی نور نہ منہ نور ہدایت جدو استہار کوئی نبی پاک نور نہ من کہ نبی پالنا چھوڑ دے کی نبی پاک علیہ السلام نور اس حضور دی کرے کہ تشریف آبری دا مقصد کے علیہ السلام نور حی نور ہونا ہے نور حصی آخ نال محسوس ہوئے سورج روشن روشن ہے کہ نہیں جب سورج کلو نکل ہے اس وقت پوری رشنی پھیل ہے بندے نو ہر لائٹ چرا گور حصی بن اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو نور حصی بھی بنایا نور مانوی تے نور تقلی بھی بنایا آہ! آہ! اسی وجہ حضرت سیدہ پاک اندر سے جوزی بیان تا ہے کے دا میں کے میں کپڑا سی رہی ہوں کپڑے نو ٹانکے لا رہی ہوں ہاتھ سوئی گریے تلے گر گئیے نبی پاک اسلام جب تشریف لے کے الابراتو نبی پاک علیہ السلام سلام جب جلو آپ کے چہرے مبارک کی چمک تھی روشنی اتنی ایسی کہ میں مینو گمی ہوئی سوئی حضور دے چہرے اربت دی روشنی اللہ اے نور ہے نور حی اور جڑا بندہ نبی پاک کے نام محبت کرنے والا ہونا ہے وہ کہنا ہے کہ محبوب کی شان عظمت جتنی کو بیان ہو سکتی بیان کرو اللہ رابطہ کے نہ پہنچاؤ اللہ دی صفات مجھ برابر دا شریک نہ ٹھہراؤ اس تو علاوہ جتنی عظمت میں شاع شان نبی دی بیان کر سکتے ہو بیان کرو کیونکہ رب تعالی نے حضور دی شان عظمت بیان کر لینا حکم ارشاد فرمایا سبحان اللہ شفا شریف کے اندر امام قاضی یاد مالکی علیہ نے لکھا و تو حد سے روح ہو وہ تو وقت کی روح سبحان اللہ اس آئے مبارکہ دی تفسیر کر دیا فرمانے توقیر کرو حور اے تو کیونکہ رب تعالی اپنے پیارے محبوب دی عظمت شان بیان کر لینا حکم اچھا زیادہ اچھی آواز کہ اللہ کے پیارے محبوب علی اسلام نو جس بھی انتظ حدیثِ پاک پیش کر کے طرف حضر جابر بن رحمت اللہ حلائے آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سوال کیا اللہ سب تو پہلا اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا جناب رضی اللہ تعالیٰ شیا کال یا, یا جا برو اللہ میں کوئی علم نہیں میرے علم نہ آپ نے بئی کا اللہ کے پیارے محبوب نے بارگاہ سوال کیا یار سنا سب تو پہلا اللہ نے کس چیز نو پیدا کیا ہے؟ معلوم ہے سابق عقیدہ ایسی سی کہ اللہ نے پیدا سوال کیتا اللہ! یا رسول, رسول مینو دسو کہ سب تو پہلا اللہ نے کس مخلوق نو پیدا اللہ زہری یار آرز کر دے پر یار اے سب تو پہلا اللہ نے کس چیز نو پیدا کیتا ہے معلوم ہوا کہ سی اور سیاب کو لیا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب آہ... نے فرمایا جابج سب تو پہلا اللہ و تعالی نے تیرے نبی نے نور اپنے نور تو پیدا فرمایا آہ... کئی بے لوگ سے سوال, سوال کردے ویکو جی نے جب نبی پاک علیہ السلام دا نور اللہ دے نور تو پیدا ہویا، اے پھر اے دا مطلب اے بنے ہوئے کہ اللہ تعالی دے نور بنیاد دا دا ہو گیا لیکن اے بے وقوفی اے اے رب نے اے دی شرح تشریح اے بیان کیتی ہے کہ برائے راست بغیر کسی واسطے اور وسیلے دے اللہ نے اپنے پیارے محبوب نے نور نو اپنے نور کو فائدہ کرنا یہ مطلب یہ اے اشارہ کر دیا امام محمد بن عبد الباقی سرطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ فرمانے آآ میں نور ہوا ذات ہوں آپ فرمانے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نے نور نو اپنے ذاتی نور کو پیدا کیتا ہے لیکن کس طرح پیدا کیتا ہے اس طرح پیدا فرمایا کہ جس طرح رب نے فرمایا فخ تو روحی کہ میں آدم اپنی روح پھونکی ہے آدم اپنی روح پھونکی ہے جس طرح وہی نسبت روح پھونکڑے گی اللہ کی طرف تشریفی تعظیمی تقریبی ہے ایویں ہی نبی پاک دے نور دی نسبت اللہ دی طرف اضافت تعظیم تے تکریم ہی ہے سبحان اللہ اے آپ نے بیان کیتا دی صفات بہت تفصیل دے نال اگے ان ساری مخلوقاں دا ذکر ہے کہ جیڑیاں اس وقت نہیں سیاں کہ اللہ نے اپنے پیارے مد محبوب دے نور نو پیدا فرمایا اللہ اس نہ نہ سی سی سی سی تو رب نے میرے نور نور تو پیدا فرمایا گئی ہے اس تو معلوم ہوا کہ اہل سنت و جب جتنے قائدوں وہ قرآن حدیث تو کے بن جی سابے قرآن تو کے بن ساری اچھی آواز قرآن و حدیث زیادہ جب لوگ آنے آپ کو بڑھا لین الحمد للہ الحمد للہ احلے سنت سارے عقیدے قرآن حدیث اکادرین تحقیقات اور فقیر دعوے گل کر رہا کسی میدان تے کوئی بندہ میدان لانا چاہنا فقیر آپ نے تمام و نظریات قرآن و سنت قابل امت کی تحقیقات کی میں ثابت کرنے تیار ہے اسی کتابی سے بات میں بیان کر پاک پاک خوشی ہے اور وہ تب سیرت میں کتابا حدیث پاک موجود ہے جدو ابو اللہ ہو گیا نبی پاک کا چچا سی جدہ وصال ہو گیا ہونے کو بعد نے خواب خواب جدی زیاد ہوئی ہے کہ اے ابلاب قبر تیرے اللہ نے کیا معاملہ کیا ابو لاب کہ لگا جدو قبر آیا ہر روز اذا ہے لیکن سوموار کام شادت ہوئی وقت ابو جال لو سی, خادمہ سی جی دا ابو لاب نو دسیا کہ ابو لاب تیرے بیٹا پیدا ہوا ایک بچہ پیدا ہوا ابو جال نے اپنی انگلی دشارہ کردیا ہوا ابو لاب نے اپنی انگلی دشارہ کردے ہوا جا تزاد ابو لاب کو اس بند پوچھا کہ تین تین قبر ہر سنبار نو پانی کیوں ملتا ہے تیرے عذابت کیوں تخفیف ہونی ہے اس نے آکھا اس حاصل کہ میں سنبار آلہ دن اپنی انگلی دے اشارت انحال لونڈی نو ازاد کی تاسی محمد بن عبداللہ دی بلعدب تھے اس وجہ تو ہر سنبار نو میرے عذابت تخفیف ہونی تے میں نویتھا پانی پر آیا تھا اور یہ روایت نکل کرنے تو بعد میں اپنا تبصرہ نہ کرنا شاہین اس اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا نبی پاک منکر حضور دشمن اپنا بتیجا بتیجا سمجھ کر کے حضورت تیون نو آزاد کردا ہے رب محروم نہیں کرتا جہاں مسلمان ہو صفحہ نمبر دو سو ساٹھ کے بات نکل کی ابو اللہ پھر بات ہی ابو اللہ کسی نے صلیمار آ اسے اپنی لوڈی سو نزاد کیا ہے اس میں جگہ نے باتیجے میرے باتیجے خوش بشارت سنائیے میں کیتا ہے اس رات میرے کم ہی میں نوں اللہ ان دیتا جنہ کا نام سی محمد بن محمد بن محمد دمشقی。تے بہت بڑے امام حافظ الدیسن اور بہت بڑے امامن آپ نے کئی کتابہ لکھا آپ فرمان القائل ابن الجزری نے کہ کیا فاذا کان حال کافرو جدو اے حالت ایک کافر دیئے کہ کافر نبی پاک دی ولادت تے خوشی منانا پیا اونوں رابط محروم نہیں کردا پیا اودے عذاب وچ ہو رہی اے کہ او کافر اللہ الی نازل القران بے ذنبی کہ قران جدی محمد تے نازل ہویا پوری صورت لاج جدی محمد تے نازل ہوئی اے یہ بھی نبی پاک کی ولادت والی رات اس نے اپنے بتیجے نی خوشی لونڈی نو آزاد کیتا ہے وہ کافر سی جہی مسمن مسمت قرآن دی صورت موجود ہے جب رب معروم نہیں پہ تو فما حالل مستمل مستمل موحد من یا کافر میں فرمانل جب نبی کر رہا نبی دجل غلام سنی مسلمان موحد نبی پار میلا کے خوشی منا گا رب کیوں معروم اکبر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نبی پار میلاد مناونا چندے لا لائٹ کرنیا خوشیاں کرنیا یہ بےدع شر کے یہ گمراہیے یہ دلالاتے اتنے بڑے امام اور اے گل محدث ابن جوزی نے اپنی کتابہ بے انگل نکل کیتی ہے امام عبدالباقی زلطانی نے اس شرعہ بے انگل بیان کیتی ہے اس کو علاوہ بھی تو ظاہر محدثین اس گل میں نکل کیتا ہے کہ اے امام کے فرمارن فما حال المسطح میں فرمارے ہیں کہ اس مسلمان بھی کیا علت ہوئے گی الموحد جڑا توحیدی ہے اس توحیدی مسلمان بھی کیا علت ہوئے گی جڑا نبی پاک کے ملاد تو خوشی بنانا ہے اس میلاد کرنے والا کون ہے مسلمان ہے تو سارے کو میلاد کرنے والا کون ہے مسلمان جہی گا مباہد کیوں کہ ملاپ جد کیتا جانا ہے ملاپ دی محفل سجائی جانی ہے کہ دنیا والے نو پیغام مل جانا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب پیدا ہوئے آپ دی ولادت ہوئی ہے آپ اللہ میلاد کر دے معلوم ہے یہ عجیب ندی پاگ کی خوشی نہیں منانی چاہیے کا تو نہیں گل ہے حضور حضوری جد ولادت ہوئیے ہر شہ خوشی منائیے صرف شیطان رویا تو یونی روئے یعنی پتا لگتا ہے کہ اے چیز پاک نہیں آنے چاہیے کیونکہ زہری گا ملاد دا مطلب کہ ہونا میلاد دا مطلب یہ ہونا ولادت پیدا ہونا پیدائش جب دا مطلب ولادت ہے ذکر کرنا ولادت کرنا نبی پیدائش کا ذکر کرنا کیوں کیتا جانا جبادت نعمت کا ذکر کیتا جانا ہر مسلمان نبی غلام کا دل تھر جائے ہوں دیکھو کہ اتنے بڑے امام نے ایک چیز بیان کر دی ملاد کرنا کہ کام مسلمان کام ہے نبی دے کلمہ بولنے والے کام ہے جڑا نبی دی ولادت خوشی نہیں منانا اور وہ کہ نبی دی ولادت کا ذکر نہ کیا جائے ان چاہیے نبی پال کا کلما ہی چھوڑ دیں کہ نبی پاک دنیا پر پیدا ہوئے حضور دی کا ذکر ہی نہ ہوش کا بیاں نہ ہو چاہیے چھوڑ دے رہے. لیکن جنہوں نے ہدایت نہیں مل سکتے کیونکہ اگو جہاز نبی پاس نے بھی آخی سی کہ نبی پال کوئی پتہ نہیں کہ میری بچی نے بھی کہ دیوار پچھے وزن تھا ہو رہا رشتے نجی۔ شروع کئی لال دی شان رب ایمان دی دولت کہنا ہے نا ہر زنا دستا کہ اے نبی اور حضور علیہ السلام نے فما مجموعے جب کنکری نے کلمہ پڑھنا شروع کر دے گویا کہ اناظ اپنے... لال ابو جال نے تھپڑ ماریا باپ تو اس نبی دا کلمہ نہیں پڑھدا اور اس نبی ع اعتراض کردہ عظمت بے جان ہو کر عظمت شان یہ بھی اور یہ کافی رونا آپ ہمیشہ تو مسلمان نبی پاک میلاد یا محفل کر دے آئے مطلب بلا ظالد مطلب تو ہمیشہ تو دے اندر عمل طریقہ کار معلوم ہے شو میلاد نبی پاک منہ ہر سال شارے نبی پاک ہر سال نکلتے مختلف مختلف کے اور فرمانے من کے نبی پاک علیہ السلام برکات کر کرتا ہے کہ ج میلاد آلیاں راتا نو بنا گنائے عید نی گدہ نی گال بکر کیا نی اسلام میں دو عیدیں کسی کے اندر سے آ گئی ہے جی دو عید تیسری قدر سے آ گئی تو سونر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا, فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی موجودگی آئے مبارکہ تلاوت کی گئی محاطم تو علیہ کنیامتی کیا پورا کر دیتا گیا رب نے اپنی نعمت مکمل کر دی جہ آیت اللہ نے مسلمان دوڑیا دو ایک جمع دن سی اور دوجا نامی سلحجہ معلوم ہے جمعہ بھی مسلمان جی؟ عیدن عید. عید دا مطلب نے بیان دا, دا, مطلب بار بار کے کے دا مطلب ہر مطلب مطلب او خوشی والا دن جڑا ہر سال مڑ مڑ کے بار بار آج آخری عیدن اس عید نو میزاج مستفا کیوں آخنے آ کہ ہر سال می نبی دیو میرے آقا مدنی تاجدار نے فرمایا میں اس آسانی روزہ رکھنا کہ ولد تو فیون دل قرآن میں اس دن روزہ اس وجہ تو رکھنا کہ سوار نو پیدا ہوا رب کا قرآن ناصل ہوا شی ہوں دیکھو سی مسلم پاک علی اسلام کی وزادت باساد ایک تک ہوئی ہے لیکن ہر سوموار نو کیوں روزہ رکھتے پہ اس آستے کہ حضور دی بارگاہ تے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ تو ہر سوموار نو کیوں روزہ رکھتے ہو اپ نے فرمایا سوموار نو میری ولادت ہوئی ہے جدوں میری ولادت ہوئی تے اپنی ولادت کی خوشی وچ اپنی ولادت کی خوشی وچ اظہار شکر راستے ہر سوموار نو روزہ رکھتے رکھتا ہوں اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام ہر سوموار نو روزہ رکھ محفل سجا کے حضور کا ذکر نبی پاک اسلام کے میلاد نے بیاں کیا ایک روایت امام کہ دو لکھ تو زائد لوگاں نے آپ کے ہاتھ مبارک تے توبہ کی ہے. اس امام کی گل بیان کرن لگا کہ جس امام دے وی ہزار تو زائد نے اسلام کا کلمہ پھار کے مسلمان ہوئے سبحان اللہ اتنے بڑے امام کی کتاب ہے کتاب مولد عروس ادھا سا نمبر دو سو اکیاسی اندر آپ نے فرمایا آپ فرمانے فارغہ بے مول حجاب نارے من ان کافی مولھی در ہمن کان المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو شاہوں بےکل در حمن آشرا خوشی منا میری وجہ کر دینا بندہ جہانا متر جاگا آپ کے فرمانے جہاں بندہ نبی پاک لائی سلاسلام دے میلاد اللہ بندہ بدلے فرما فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام دے میلاپ پاک بند کرد ہے اللہ تبارک و تعالی اس جہنم تو چھٹکارا دے دینا ہے لیکن کے صرف اسلام والے اے اے مکمل مکمل داخل ہو جاؤ ہوے یا کوئی نیکی کا کام کو بادن پہلے ضروری ہے بندہ مسلمان ہو بے. اور کوئی عملے لیکی دا خیر دا عملے کو دیاستے اے شرطے کے بندے دا عقیدہ اہل سنت علاوے فیر وہ عمل قبول ہوئے گا کا کر گیا رزقے علال بچو کرے حرام تو نہیں چوری نے مال لٹ کے لیا آیا کسی نے مال لٹ کے لیا آیا سودھنا پیسہ ہے رشوتہ ہے لٹیا ہویا کسی دا مال داکہ مال کے اس نے لٹ لیا اس طرح لے پیسے اگر نیکی دا کمہ دے لابے گا تو کوئی اندر سواب نہیں ملے گا و اس کوئی بھی نیکی دا کام کرے تو اس کے حلال پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا ہونی چاہیے لوگ مکھانے نہیں شورب کمانے نہیں بلکہ اللہ کے پیارے محبوب دی بارگاہ دی رضا دی بارگاہ دی رضا کی دی حاصل ہو جاوے بندہ کوئی نیتا کام اس مقصد اور پہلے فرض بھی کرے اللہ بار کی پہلے کرے اللہ تا درجہ باد نواز دے پہلے فرائض کے واجبات تا نماز پڑھے ہی نہیں سکا فرض ہوئے دے رہے نہیں روزہ فرض ہے رکھے ہی نہیں جنہیں رب نے حرام کیا نہیں اور فرائض واجب نہ واجبات کو چھوڑ کے نفل قبول نہیں ہو گے حضور سیدنا غوث گوس پاک نے مولا کائنات کا فرمان خطوف کیا آ فرمانے نے دے لے جہ مشغول ہو گیا اس فرض تے سورت میرے جو جی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہاں بندہ نبی پاک کا میز کرے گا اللہ دے پیارے محبوب علی سلاسلام شف اللہ نبی پاک اسلام کے متعلق آخ اللہ کی وارداہ سفارش کریں گے شفات کریں یہ کہنا کہ برابر اے کتاب, تو اے کتاب بندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے متعلق محاذ اللہ یہ فرمایا کہ میں بھی ایک دن مارکا مٹی میں ملنے والا ہوں اے کتاب کی ضروری ہو گیا نا چونکہ نا مطلب چیز سامنے موجود ہوا دے تو بندے یقین زیادہ ہو سوڑی سوڑی اور, انی اور انی ہے. اے کتاب خلیج ہوئی ہے. سفر نمبر ایک سو ہے. فائدہ لکھتا ہے کہنا ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن کے مٹی میں ملنے والا ہوں جنہوں نے یہ عقیدہ ہے کہ نبی مار کے مٹی پہ مل گئے پھر اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھ دیں نبی پاک دے اے اے کہ مار کے کو انی جی نبی پاک مار کے مٹی تے مل گئے عیسا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لاؤ کیونکہ قرآن کہنا ہے کہ اسلام آسمان یہ جواب دے سر اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام امن یا جتنے بھی اللہ دبی پیغمبر روح محل جسد جسمانی حقیقی حصی زندگی مجھ زندہ دے سبحان اللہ امام بہکی نے حیات الانبیاء کے اندر حدیث پاک بیان کی تھی حضرت حضرت اچھی آواز اللہ اللہ نے فرمایا اللہ دے نبی اللہ سارے نبی اللہ دے سارے نبی اپنی قبر نبی اللہ دے اللہ کول اللہ نبی پاک نے اس اعتراض کا جواب پہلے ہی سما دتا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے تھے اللہ تعالی نے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرما غیب جانتے تھے حضور نو معلوم تھی اس طرح نے منکر امن کی اس طرح نے اعتراض کرنے والے امن کے اللہ کے پیارے معبوب نے پہلے ہی انہنا کلا کما فرما کے اس حدیث پاک نے فرما دیا کہ احیاء فی ام اللہ کے نبی قبروں میں زندہ اسی وی مام سنت فرمایا معلوم ہوا نبی اپنی قبر جی اللہ سارے کوئی بندہ خاموش کربی اپنی قبر نبی پڑھ دیا کے اللہ محبوب نے سورت کی گئی ہے اس کتاب کے معذملہ چالیے پیش کر دے سفر پر چتالیے اس کی گل لکھی ہے اے یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اے لکھیے اے بالکل جی. جی. جی. یعنی اللہ کی سوا کسی کو نہ مان مان پنجواں سپارہ آن لے کی صرف قرآن کو پڑھنے ہیں کئی لوگ تارق جمیل میں بڑی تقریرا سڑے تارق جمیل صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں بڑی ان کی تقریر میں بڑی لذت ہوتی ہے اور بڑی چاشنی ہوتی ہے بڑی مٹھاس ہوتی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے لوگیاں پہلے تو دل میں میں میں انکار دسنا پتاب کرنا گے نا پھر کوئی بندہ سان پہچان ہی نہیں سکے گا کیونکہ جب دا انکار کرتے نبی غائب ہی نہیں جانتے آخر کہ کوئی ہو جن پیارے بابو نے بیان کیتیاں جبکہ نری پاک علیہ السلام نے فرمایا یکر اون القرآن بخاری سون سنن غمر امام بہکی دی اس کو علاوہ سعید مختلف حدیث اندر الفاظ میں تھوڑے بہت فرق کے نارے حدیث موجود ہے اندر حدود نے فرمایا یکر اون القرآنا قرآن پڑھن کا لا جاب جرا ہوں قرآن حلق تو گلے تو تھلے نہ لے تلے نہیں کمال اسلام تو اس طرح نکل رہے سن نکل جا سن کہ جس طرح تیر تو نکل رہے ہے حضور علیہ السلام فرمایا ان لوگوں نے پہچان لگو اپنی نمازوں نمازوں نے لوگ آخری دور میں ہی کیا انہنی انہنی سامنے بہت حقیر سمجھو گے تھی آکو کہ نمازیں سامنے کوئی نمازا نہیں آپ نے روزے یہ روزے نے سامنے حقیر سمجھو گے اتنے زیادہ روزے رکھ گے اتنی نماز پڑھن گے لیکن حضور نے فرمایا اسلام تو نکل جاؤں گے یخل اسلامیوں قتل کریں گے چلو عملہ تے دیکھیے عملہ کرنا یہ مزار میں شرک ہو رہا ہے ولی کے مزار پر شرک ہو رہا ہے یہاں لوگ سجدے کرتے ہیں یہاں لوگ عبادتیں کرتے ہیں لیکن سن لو ایت نزدیک سجد ای عبادت عبادت پر سجدہ شروع تو لے گے اور قیامت تک سجد عبادت صرف اللہ دیجد تعظیمی کسی کی تعظیم واسطے سجدہ کرنا پہلیا عمت بھی جائز ہے سی حضرت سجدہ کرنا یہ میں جائز سی لیکن امت محمد سجدہ تعظیمی بھی کسی نو کرنا جائز نہیں اگر کوئی جائز کوئی کسی کسی جا سامنے او او کہ جڑان نبی پاک دے, دے, دے ہوا پر سورت میں یہ گل کر رہا کہ نبی پاک مسلمانوں قتل کر چھوڑنے کرتا ہوا نے یہ دیتا ہے کہ انگریز سرکار انگریز سرکار کی حکومت ہندوستان میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہے اس وقت فتح دیتے ہیں پار سورت حضور علیہ فرمایاں گڑیاں سن پنڈلیاں تا کچھ ہو گی ہے جی پاکستان پائی پی کی ہے جی ایک چون کے اللہ پیارے محبوب نے نشانی بیان کی گلامن دسیا کلم کو تو نے اس اپنے غلام کے گلام بالے مسلمان ہونا نے جال مجاون نمازی قرآن پڑھنے نماز پڑھنے اللہ نے اپنے پیارے محبوب اللہ تبارک وارا کے پیارے محبوب نے اپنے گلاما نو نشانیاں دس کے یہ پہلے اشارہ فرما دیتا اپنے آپ دنیا و وافرت کامیاب بنا چاہتے ہو لہذا پیچھے نمازا نہیں پڑھنی نماز سارے پیچھے نماز نہیں پڑھنے نہیں پڑھنے خواہش رکھتے رکھتے آدمی کرو ہیں بندے ہی آئے. اس کو کو, ہیں کو ہیں. وہ کہنے بھی فلا فلا چیز سے کر کریے گا ٹھیک جی ہے جی تو اللہ محبوب صلی اللہ وسلم نے بھی انتعلق کے, دین کے ایہا ایہا آپنے اور امام آسم ابو حریفہ اللہ تبارا کی طرح سونا نے تاروی دی پہلی جیل کے اندر شرح و سوریا کئی کتاب کے اندر آپ کا مقبول ہے آپ بیٹھے ہوئے دو بندے آئیں ایک بندہ ایک بندے نے کیا حضور میں نے اجازت دے تو میں تمہیں ایک عدیض پاک سنانا دے رہا ایک دین کی بات میں نہ کر لوں بندہ آیا تو لگاؤ حضور اجازت دے میں نبی پاک کی عدیز سنانا چاہنا آپ نے سنا لا میں نہیں سننا چاہتا میں شاگردا بڑا تعجب ہویا یہ تو قرآن ادیس سنانا چاہنے استاد صاحب ان سے نہ قرآن سنتے ہیں نہ حدیث سنتے ہیں کیا وجہ ہے امام محمد بن سیرین نے فرمای یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ یہ توچ جاؤ اٹھ کر چلے گئے ہیں امام محمد بن سیرین دی شدمت پر آفت شاہردہ نے حضورا آپ نے انہوں نے قرآن سنے انہوں نے حدیث سنے کیے وجہ ہے آپ نے فرمایا اے دو میں باد عقیدہ باد عقیدہ لوگ سنگھ بعد کے دینا تعلق رکھ دے میں, میں بھی گہاں گمرا بھی گمراہ اس قرآن فرمان سنیا, سنیا معلوم ہو ہر بندے کو قرآن بھی نئی سننا چاہینا ہر بندے کو حدیث بھی نئی سننی چاہی دیئے ہار بندے دی تکریر بھی نئی سننی چاہی دیئے تکریر وہ دی سنو کہ اللہ تو دے پیارے محبوب دی گال سناوے جیدے دلوچ محبت رسول ہوگے جیدے دلوچ اللہ دے پیارے محبوب دی اس دلتہ حظیم پر تکریر ہوگے وہ دی, دی تکریر اللہ کی شان بھی تقریب سننے بجد دنیا و آخرت ایمان پر ہو جانا ہے بندہ قرآن کے کہنا ہے اللہ نے فرمایا خالق اللہ و دے فرمایا تبارہ بھی اللہ تبارک مانو اور سوا کسی کو نہ مانو قرآن دا انکار ہویا کہ نہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ مان کلم پڑھ دیں کلمہ کیا پڑھ دیںسی پڑھ دیا پڑھو جان تو ہم بہت ہم کہتے ہیں صرف اللہ کو مانو لا لا اللہ پڑھو لیکن کسم کا خدا تک توحید صحیح نہیں ہو سکتا جب تک محمد کو نہ مانا جائے اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اللہ تک ایمان پنچیز ایمان لانا شرط ہے اگرچہ تمام ضروریات دین میں مننا ایمان مفصل کیا پڑھ دیا آ من تو بلاہ <وَمَلائِقَة> هی هی وَشَدِّهِ مِن اللَّهِ دل لال من لینی تحفیق من لینا سل لال تسلیم کر لا ایمان کا مطلب ہے تصدیقِ اللہ میں آمنو آمنو آمنو کی سوا کسی کو نہ مانو او او دیگال منی یا اللہ کے قرآن کی ایک اور گال اس تو پیش کرنا ہے تو گل وہ نم ہی ہو ایسی ہن انہوں نے یہ گل کی ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کہ صفحہ نمبر 52 اس کتاب دا صفحہ نمبر 52 کہ دے وچ کیا لکھا اس تقویۃ الایمان کتاب نا سو اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجئے یہ اللہ تعالی کی شان ہے معاذ اللہ کہنا ہے کہ یہ غیب گل اللہ پہلے کوئی پتا نہیں ہوئی جی اللہ چاہنا ہے کہ ہوں غائب معلوم کر لیتا جائے بھی غائب ہے علم حاصل کر لیا جائے پھر اللہ تعالیٰ بھی غائب حاصل کر لینا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اللہ تو سوا کسی غیب دی کوئی خبر نہیں اتنے پہن اللہ بھی غائب کا کوئی علم نہیں جدو اللہ چاہنا ہے تو غائب کی گل اللہ بھی تلاش کر کی نا ڈور لیکن ایمت کا اللہ تے ہر ہر ذرے دا علم رب تے اور ہر دا علم رکھتا ہے اور اے رب جب دا, اللہ. اللہ دے دے دا لفظ آ گیا ذاتی دا مطلب کہ کسی نے دتا ہویا نہ ہوئی دا مطلب یہ ہونا ہے کہ کسی نے کوئی دتی ہوئی ہے اللہ دے تمام کمالات محبوب دیا شانا جتنی عظمت رب دیا دیتی جب جدنی گل بندے آ جانے بندے کا یقین بن جانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جتنے بھی کمالات برابری جدو حصہ داری حصہ داری مخلوق آسر یہ منع جائے کہ مخلوق تے سارے کمالات مخلوق تے نہیں جب کہ یہ کسی جاہل تو جاہل بندے عقیدہ نہیں ہو سکتا مخلوق کو کسی دی یہ فرق پار صورت اس کتاب دو چار چیزیں پیش کی جی. اللہ بھئی سفل نمبر اٹھا سکو so, سو اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہر کس ہر نہیں ہو سکتی اور جو کوئی کسی نبی ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتہ کو یا کسی پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے سو وہ اصل مشرق ہے جنہوں نے ایک کی دائے کہ جڑا اللہ نے نبیان ولیانو شفی سمجھے کہ اللہ تعالی نے انہوں شفاق سفارش کرنے نہ حق عطا فرمایا وہ کونے اصل مشرق ہے ماذا اللہ منذ اللہی یشفعو انتہو اللہ بیسن کونے جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شفاق کر سکے اللہ ہی مگر اس کیجازت سے اللہ نے دس دبی بارگاہ تے او دی اجادت تو بغیر او دی توفیق تو بغیر ادی اطا تو بغیر کوئی شفات سفارش نہیں کر سکتا لیکن جنہوں رب نے شفات دیتی ہوئی اور رباح تفارش کر سکتے رب وہ شباب کی سفارش ہے سارے کو شباب کی سفارش ہے جامع اندر امام جلال الدین اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے بابو صلی اللہ علیہ نے فرمایا شفاتی یوم سبحان سبحان نبی پاک نے فرمایا میری شفا قیامت حالی دارے پر حق کے. میری قیامت حالی دارے کے لم یکن من شفا قمتہ شفات کا حقار بھی نہیں ہے شفات ہوگ نفات شفاعت آخنا ہوفاط فرما گیار نزی عقیدہ ٹھیک ہے جی شفاعت نہیں ہے کیونکہ نبی پا دی ایمان ہی نہیں شفا کہ نبی پاک کی شفا ایمان رکھتا پے لاکھ نبی شباب کرنگے بندہ میرے آقا مدنی تاجدار شفاعت ایمان رکھتا گا جہاں بندہ شفاعت شبآ تھا منفر گا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نہیں فرما مانگے اسی وجہ تو اللہ آج لے ان کی پنا آج مدد مانگو ان سے آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گی قیامت میں ڈرم مان گیا سارے دی پر شان ویسن جور سن جی تعظیم کہ اتنی کرنی چاہیے جتنے پڑیا کہ اتنی تعظیم کرو کہ جتنی برونی کرنے ہوں دیکھو جنہیں یہ عقیدے بیٹھنے ہاں، کھینے پینے رشتے داریاں قیامت اللہ کے پیارے محبوب نے دشمن دوستیاں یاریاں لائی رکھیں پار جب دے اہنے ساری رشتے دار ہماری رشتے داری بچا ہے جی رشتے داریاں جی کریے لیکن کسم بہدا ساری ریاں ختم ہو جانا ہیں یہ سارے رشتے ختم ہو جانے ہیں یہ ہمیشہ رشتے نہیں اللہ کا قرآن کہنا ہے دا قرآن جگری یار جہاں دنیا گے دو سو گے قیامت جارے ایک دوجے دو دشمن ہو جا <effectivement> اللہ المتقی سوائے متقی تے پریزگارہ لوگا نے حضور علیہ السلام دنال جس بندے در تعلق ہو جاوے نبی پاک دنال دیس کی دوستی تے سنگت لگ جاوے او بندہ دنیا آخرت دو جہانہ میں کامیابی پا جانا ہے لیکن جب نبی دے دشماننا ساڑے یار نہیں ہو سکنے نبی نبی باہر کار اختیار کر سلام کرنی ہو کوئی نہ بھی نے اپنے پیارے محبوب مطلب تشریف ون زندہ اور پوری کائنات ہاں جی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی وا سد سیدنا عبداللہ بن امر کل بربی سے حضور علیہ السلات وسلام نے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا میں, میں جی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی نوکھا جبی پاک علیہ السلام کے متعلق اہل سنت تھا دے غلامت دا اے عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ سلام کے نہیں کرنا کھا پیونا بولنے پی رات گل بابے ٹھیک کی اگلا سال آگلا سال آوے سا گرام اس علاقے ساطتے گرام وہ کوشش میں سارے بندے کو ہیلپ لینا کہ سنتی اس علاقے ایک تھے ساتھ اور جدید بالا ہو شان ڈے دے بجائے جا گل کہ دے دے دین کسی مسلمان دی اے توجہ سننا بالکل آخری گفتگو کر رہے ہوں حضور علیہ السلام سونا نے ابو دا شریف کے اندر سے آپ علیہ السلام نے ایک بندے نے لیکھا کہ اس کے کعبہ شریف لی طرف تھوک دیتی ہے تھوک دیتا ہے Hello. نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیتا آئیں دے مسلمانہ نماز نہ پڑھاوے مسلمانہ دے امام نہ بنے جدو نماز دے وقت آیا اس بندے نے نماز پڑھاونے آستے مسلطے کھڑا ہویا سادہ گرانے پچھے اٹھا دیتا پچھے ہو جاؤ جی اس کیا کہوں جی میں نماز پڑھا سا. سیاح نے فرمایا نبی پاک نے منع کر دیا کہ ها... نہیں ہو سکتا شریف کی تو... طرف تھوکیا کیبل امام نہیں ہو طرف تھوکے قبل دی بےدبی کرے وہ تو مسلمان کا امام نہیں ہو سکتا او دے پیچھے مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تے جڑا قبلہ کعبے دے وی کعبہ ہون او دے پیچھے نماز ہو جاوے گی او دے پیچھے نماز ہو جاوے گی او کعبہ نو کعبہ کس بنایا <سؤال> نبی پاک نے حضور <سؤال> مدینہ شریف جو تشریف لا گئے اپ نے تقریبا 17 مہینے مدینہ طیبہ دے اندر بیت الملکس کی طرف منہ کے نماز پڑھی آپ دے دل مبارک میں چایا شریف شریف نے تو نماز نہیں پیچھے بھی نماز پڑھنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے نماز پڑھنا گستاخ ہونا چاہیے نبی گوڈ کا لگ گئی فرشتے نے لکھ لیا جہر ایسا وعدہ کیا نا مور گئی نے لکھ لیا کہ فلانی جگہ تے بندے نے آخری کتاب میں چار ہاں تنویر القلوب ہوں کیونکہ آ کے پتا چلا حضور سید نا امام العاشقین شکیم کدبت سراج الکین حضور سیدنا شاہ خاجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ دیں سلسل پاک دے اندر تو آپ دے مرید موجود ہے اور ایک خاجہ صاحب دی کرامت بیکھو کرامت کس طرح ہے کہ میں نو آفیس صاحب دستے پیان بھی اتیازی خاجہ صاحب دے مرید ہے تھے بہت سارے رہنے ہیں بھئی توس شریف دینا لسبت رکھنے آلے بڑے تھے لوگ موجود ہیں خاجہ صاحب دی کرامت اس طرح کہ میں یہ کتاب جو پا رہے ہیں میرے دل کی تا ایک کتاب بھی میں نال لے اس کتاب دو تین پہلی گالے خاجہ سلیمان، رحمت اللہ نے فرمایا. مبارک خواجہ صاحب نے آپ اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے کو بہت ضروری سمجھتے تھے خواجہ سلیمان توسیفی جڑا خواجہ محمد علی مکھاد شریف والے بزرگا نے بھی پیرن میرے شریف والے بزرگا نے بھی پیرن اور پیر سیال لجبال نے بھی پیر خواجہ سلیمان توسیفی کے فرمانے آپ اہل سنت و کے ساتھ تعلق رکھنے کو بہت ضروری سمجھتے تھے اور والدین کی خدمت پر بڑا زور دیتے تھے خواجہ صاحب اہل سنت دن آل سنت دن آل تعلق رکھنے دے بڑا زور دینے سنگ اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی والدین کی خدمت پر بڑا زور دینے سنگ کیوں کی والدین دی جڑا بندہ خدمت کر دے نبی پاک نے فرمایا تو آڑے والدین تو آڑے آستے جنت بین دوزخ بین اگر انہیں انہیں حکومت اسی ادا نہیں کرو گے انہیں, انہیں تعظیم نہیں بجا لاب ہو گے تو آڑے آستے دوزخ بان جا منگے اور اگر والدین بھی خدمت کرو گے تو آڑے آستے جنت بان جا منگے ایک خاجہ سلیمان پسوی رحمت اللہ تعالیٰ پہلا فرمان مبارک ابھی کے فرمانے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ تینوں دنیا کی کامیابی کا انحصار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مطابعت کے بغیر ممکن بغیر ناممکن آپ فرمان کے نبی پاک دی اتباع حضور دی پیروی حضور دی محبت تو بغیر بندہ کدے کامیاب نہیں خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان خاجہ اللہ بخشوشو جی پوترے آپ کتاب کا سفا نمبر بیان کر دیں سفا نمبر چھٹ حضور غریب نواز آپ کا لقب سی کریم اللہ بخش اللہ تعالی اللہ لقب سی غریب نواز غریبانو نو محتاجہ نو ریا دلال آپ مالا مال کر دینے خواجہ صاحب کے فرمانے سے مالا. حضور غریب نواز خود بے نمازیوں یعنی روافظ اور غیر مقلدین اور جماعت کے دوسرے مخالفین کو بھی دشمن رکھتے تھے خواجہ اللہ بخشوشمی رحمت اللہ تعالی غیر مقلدین یعنی وابی سمجھ لے بابی ہاں وابی کو ہے دنیا قوم کہ وابی صحابہ گستاخین گستاخن شیعہ حضرات سن دشمن اص ہمارے دوست ہیں ہمارے دوست ہیں ہم کہے دوست ہیں خواجہ جتنے بھی علاوہ دشمنجتے سنجا مری تو سارے دشمن آخری گل ای گل دو مولویا دے متعلق جی مولوی نیلے تو بنے پہن مسلمان بنے رہن تھے مسلمان نے دوکھا دیتی رکھے ایک نا سی رشید احمد گنگوئی دویے آیا اشرف گنگوئی رشید احمد گنگوئی مولوی جس نے برائی نے تصدیق ہے اور او دی بچ اے لکھا پیا کہ جہاں بندہ پیا کہ اللہ تعالی بھی جھوٹ بولنے ہے بول سکتا لیکن کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتے جھوٹ تو پاک ہے جی دشرف الفسل لکھا نبی پاک علیہ اسلام کو یہ جہیل کہ جس طرح جانور پھر بھی ہمارے ہے ہمارے دوست ہیں ہمارے رشتے دار ہیں لیکن رشتے داریاں ختم ہو جانی قبر جانا ہے نا قبر تھی جانا ہے تو رشتے دار کم نہیں آئے گا کوئی دوست کم نہیں آئے گا رشتے دار کم نہیں آئے گا اگر کسی نے کم آنا ہے تو لال مدینے سفر ہے سننی آخری گال ہے پھر گل ختم کرنے بھی کافی سارا گل بنو گیا ٹھیک ہے جی آخری گال کرنے اچھا جی حضور غریب نواز سالی کریم کو مکارات کی اچھا جی یہ کئی تو بعد اللہ دعا کرنے یا نہیں کرنے والا نہیں کرنے والا بھائی اچھی بندے جاوے نا بندہ کون اللہ غریب نواز کون اللہ بیٹا دینے والا کون اللہ رزق دینے والا کون اللہ غریب نواز کون اللہ سے آدم کون اللہ جو کچھ مانگنا ہے سب اللہ سے مانگو جو تو منگنے نہیں گا لانی تھی کہنے نہ مانگو جی اور نماز تو بعد دعا کرنے نہیں دعا منگے نماز بعد نہ شروع کرنے نہ مو زندہ یہ گل ان کو پوچھ لو جد کوئی گو جو کچھ ہے اللہ, سے مانگو اللہ کے ماسو کو جائز نہیں منگنا کریے بار سورت یہ کدی سے پاک آئے تم بار پڑھ کے قرآن پاک اللہ تبارک اللہ تعالیٰ دوسرے پاردئے شانک میا اذا سالک عبادی انی فائنی کری رب فرمانا ہے جدہ جدو تو بندہ میرے کو میرا بندہ میرے کل منگنا ہے میں بندے دے قریبا اجیب و دعوتا داعے میں بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دہان جدو بھی بندہ میرے کل منگے دعا کرے اچھی آبان علاق سبحان اللہ اذا ادا دان مطلب اداد زمان اس مقام میں جدو بھی منگے جس وقت بھی منگے صبح منگے میں اتا کرنا شام منگے میں اتا کرنا دن نو منگے رات نو منگے تنہائی بچ منگے حلبت جل منگے جلبت منگے جدو بھی منگے رب فرمانہ میں عطا کر دا یہ رب کو نہیں منگو رب دینا نہیں ہے ایک کہ رب فرمانا جدو منگو جدو میرے کو دعا کرو میں دعا کے کرنا وا یہ ہی نہ منگو جی اس جاؤ جواب دے دے آیت کہنی کہ جدو بھی رب کو منگو رب فرمانا میں دینا وا یہ بعد نہ منگو حالانکہ آدیش بچنا ہے کہ نماز تو بعد اللہ دی رقم کا خصوصی نزول ہونا ہے اس وقت بندے بند جھولی پھیلا کے منگنا چاہیے رب عطا فرما رہے <تصفح> حدیثِ پاک ابو مشکات شریف تے اندر جناب سیدنا ابو رضی اللہ چکو تے پڑ چ کرو منگو. نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ ایک بندے دی المقس کے اندر امام سرخی نے بیان کیتا نے اپنی کی اے امام سرخسی رحمت اللہ تعالی نے اسی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ان سبق آپ نے جنازہ پڑھ لیا لیکن دعا دے نال دے شریک کر لو میں نماز جناز پہ پڑھ لیے ہوں دعا منگنے شریف کر لے کچھی دعا مانگ رہے سیابا معلوم ہے کہ نماز جنازہ دعا منگلے یہ کہنے سیابا سیابا کے نقشے قدم پہ چلنے والے تو چاہے نقشے والی نے مولوی مریا نا وہ پرانا مولوی جس نے پیربیاں تاجدار گولڈا نام مناظر کیا مولوی حسین علی یہ گال جینے پہ بس کتاب کتاب نہ چشتی چشتی آئی وہ کتاب سب پیر میں علی شاہ صاحب ایک اس کتاب کا آپ کی زندگی مبارک پیربے علی شاہ صاحب سفل نمبر نے اٹھانوے یہ اصل کتاب تو گل کر رہے ہیں سفل نمبر اٹھانوے نے گل پیچھے شروع دے پہن بھائی وہ لوگ نبوت بوتر جھوٹا دعوی جھوٹے نبی بانگے نے بوتر جنہیں نبی بانگ گئے حالانکہ نبوت رب تعلیم ہے اس کتاب علیہ السلام کوئی نبی آپ نے آخری نبی ہونے سے کوئی فرق نہیں کرنا کتاب نے نام تحصیل انداز ٹھیک ہے جی کتاب گل نہ لکھی ہوئے گردر گل کتاب اگر کوئی نبی جائے نہیں پاض اللہ یہ پیر علی شاہ صا ل نے رد جب جھٹا دعوا کیا پیر صاحب فرمانے تو مسلمان کا ذات اور اور نبوباً جی محمد بن اب نجدی نے وہ جس وجہ پھر میر شاہ بندے نے سمجھنا ہے خود حساب لاؤ پیر میر علی شاہ صاحب کی تب میں آپ کو گل نہیں کرتا جی جس مننا ہے اس ایک دلیل لال مان لائنا ہے جس نے مننا سامنے لکھا بھی کہ کوئی من رکھنی جس اس بغیر دلیل تو یا نبی دے پیارے ماہو گیا جس مننا من لینا میں صرف تھوڑا چالن کرنے دو چار چیزیں رکھا یہ کر کے بس ختم کرنے ہا. منقول ہے کہ جب حضرت جائے منقول ہے تشریف لے گئے دہلی اور پھر اجمیر شریف گیت کو دہلی اسٹیشن پر پہنچے تو عقیدت مندوں کا کافی ہجوم تھا جو زیارت اور استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے آپ نے تمام لوگوں سے ہاتھ ملایا مگر ان لوگوں میں ایک فرقہ کے دو مولوی بھی تھے سارے مولویا خواجہ اللہ بخش توشوی اور خواجہ امام بخش معاروی نے سارے کیتا کی ہے ہاتھ ملایا دعا سلام کیتی ہے ٹھیک ہے جی اگے پھر دو مولوی پیچھے ان مولویوں نے مسافر کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت ثانی کریم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اللہ وہ کہنے نبی غائب نہیں جانتے کیا نبی نبی پہلو علم نہیں خواجہ اللہ بخشتوشی کرنے جدو دو مولوی آئے نا سلام پیچھے اپنا کے آتا آتا. آتا. کے بھی ہو گئے نا او بھی اپنا ہاتھ ملاو گے گستاخا گے نہیں گے جڑے خواجہ اللہ نال نسبت تعلق رکھتے من. سلام حلام گے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سانی کریا نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا لوگ حیران ہو گئے کیونکہ کچھ لوگوں کی نظر میں وہ دونوں مولوی بہت بڑے عالم تھے میں سننا تھا ازان ٹھیک ہے جی کچھ لوگوں کی نظر میں وہ دونوں مولوی بہت بڑے عالم تھے کئی لوگوں نے نظر مولوی کے ہاتھ ملایا اور مصافحہ کیا اور ہم دونوں سے کیا دشمنی ہے کیا اعتراض ہے ہاتھ کیوں نہیں ملایا بھائی انہوں نے مولویہ کیا خاجہ اللہ بخش تو سو کیا نا اذان انہوں نے ہونی پی نا بڑا پریشان کیا پوچھا کہ اپنی مسجد کو نہیں ہے متعلق حکم ہے کہ ازان ازان کے حکم میں حوالے کی قربانی نہیں دیا کروائے یا کوئی اگے لگے خود دین سارے سون ٹائم نہیں اپنا بڑھا بار سورت پوری کرنے بندے ہو تو سے ہو بارسالی hmm. گال پوری کر دے حضرت ثانی کریم نے فرمایا تمویوں سے ہمیں گستاخی رسول کی بو آ رہی ہے ہم نے آج تک کسی گستاخ رسول سے کبھی بھی ہاتھ نہیں ملایا اچھی آواز نہ لا تو اللہ کریم بخش سو رحمت اللہ نے فرمایا تو کول بیدبی تے رسول رسول دی اور قدے کسی رسول نال ملایا. دے ان نے کافی کیا کہ جب تک, تک ہاتھ نہیں ملاؤں گا اللہ. یعنی جدو بندے پتہ چل جاوے کہ گستاخ رسول ہے اے بد, بد عقیدہ او ہاتھ لانا بالکل کسی صورت اللہ دے تے گستاخ ہے طور سلام کرنا خود حضرت عبداللہ بن عمر نے دو بندے آئے ایک بندے نے سلام بھجوایا بن امر میرا سلام آخو کوئی سلام نہیں ہے میں ادھر اسلام میں کوئی جواب نہیں دینا کیوں اس وجہ تو کوئی بد مزہ بنتا ہے صورت چنانچہ ان مولویوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنے ایک ساتھی کو چار پائی پر لٹا کر جنازے کی شکل میں ان کے پاس لے جاتے ہیں اور ان سے کہیں گے کہ اس کا جنازہ پڑھ دو جب وہ جنازہ پڑھنے لگیں گے تو ہمارا ساتھی چار پائی پر اٹھ کر بیٹھے گا پھر لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو یہ سنیوں کے پیرے کامل بنے خواجہ بخش تو امتحان لان لگے مسورتیں مسوری دیدا خواجہ اللہ بخش توان لگے اے طریقہ کار کر دیا کہ ساری بےزتی تو ہو گئی ہے ایک بندے جنازہ پڑھا دو جب آپ جنازہ پڑھان لگے وہ بندہ اٹھ پیسی سنیا نہیں پیرا پتہ ہی نہیں لگنا لیکن ہو سکتا سچا غلام ہوئے انہوں پتہ نہ لگے آپ کیا سماتے ہیں جب وہ جنازہ پڑھنے لگیں گے تو ہمارا ساتھی چار پائی پر اٹھ کر بیٹھے گا پھر لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو یہ سنیوں کے پیرے کامل بنے پھرتے ہیں ان کو یہ پت... ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکیں گے آگے سنو جی چناچے ان مولوی نے ایسا ہی کیا جنہوں نے مولوی نے اسی طرح کی تھا ایک بندے مار کے نا چی کے چار پائی تھی لٹا کے پفل چاہاں خواہ کے کہنا آئیں دی یہ مردہ ہے اس کی ماہ جنادہ پڑھا دو یہ ویسے مردے ہونے ہیں جب چار پائی آپ کے سامنے رکھی گئی وہ مردے منا جنہاں دل وید نبی پاک دی وہ پتر نہ ہوئے تازیم نہ ہوئے حضورت ایمان کامل نہ ہوئے وہ زندہ ہوئے زندہ تے غازی ملک ممتاز زین کادری شہید ہے وہ غازی ممتاز کادری زندہ تے شہید ہے جس نے نبی عزت حضوری ناموس کی خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کرا ہر شہید زندہ ہے غازی ممتاز قادری بھی زندہ ہے آه. بار سورت چنانچہ ان مولوی مولوی نے ایسا ہی کیا جب چارپائی آپ کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے ایک نظر جنالہ پر ڈالی پھر ارشاد شاطر کیا اس کا جنالہ پڑھنا ہے خواجہ صاحب چارپائی نے کیا, کیا اس کی نماز جنارہ پڑھ لیا ہے آپ نے پوچھا ایک دماغ پوچھا بھی چلو پوچھ کیا اس کی نماز پڑھ لی ہے نماز جناز پڑھنی آپ نے تین مرتبہ پوچھا یہی جواب دیا یہی جواب دی نماز جارہ پڑھ لیا آپ نے نماز شروع فرمائی لیکن چار کی بجائے پانچ تقبیریں کہیں وہ لوگ اسی انتظار میں تھے ہمارا ساتھی ابھی چار پائی سے اٹھتا ہے مگر اٹھتا کون جا کر دیکھا تو وہ مردہ پڑا ہوا تھا حیران رہ گئے ویر پٹھان ویر پٹھان ویر خیال وہ لوگ اسی انتظام میں تھے کہ ہمارا ساتھی ابھی چار سے اچھتا ہے مگر اچھتا تو جنہاں جنہاں جنہاں گر جاوانا اس بارگاہ تو مردود ہو جاواناں انہاں ان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا اور جنہاں بار مبارگاہ مصطفیٰ تو جنہاں سندھ مل جاوے انہاں ان پھر کوئی بٹھا نہیں سکتا اللہ کے پیار محبوب علیہ السلام دلال دی محبت ہونی چاہیے مگر اٹھتا کون جا کر دیکھا تو وہ مردہ پڑا ہوا تھا حیران رہ گئے آپ نے فرمایا میں نے پانچویں تکبیر جنازے میں پانچویں تکبیر میں نے جنازے میں اس لیے پڑھی تھی کہ اگر قیامت تک بھی اس کو اٹھاتے رہو گے تو نہیں اٹھے گا <tiny> تو اچھا <سلام> جی یہ مولوی اشرف الی تھانوی اور مولوی رشید احمد گنگوئی تھے نا اے یہ لوگ دوستانی گرامی القدر ساری کفتگود و خلاصہ کلام اے وے کہ اہل سنت و جواب نبی پاک تنال پیار محبت کرنے ہیں اہل لوگن اور اثر اچھا ہی نہ ہے کہ آپ نے تیسی مضبوط ہونا آپ ذاتی دنیا بھی اگر کوئی اختلاف آدم انہوں ختم کرنا اور اہل سنت وہ آپے تے۔ مضبوط ہو کے کام کرنا چاہینا اور اس علاقے تے ضرور اہل سنت تھی ایسے مسجد ہونی چاہی جئے کہ جس میں سنی امام ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام دی محبت کے حضور میں عشق کے حضور دی غلامی میں درست جیس جتا جا رہے ہوئے ایک بندے نے سوال کیتا ہے سادات کے ساتھ آوان کی قربانی کربرا میں تھوڑی سی رشک آوان امام آن رحمت اللہ تعالی انہیں تو چلیں انہیں اپنی جاندہ نظ میدان کر بلا پیش کیتا ہے ٹھیک ہے جی امام ٹھیک ہے جی انہ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش تو جتنے لوگ ایک روایت کے مطابق انہیں اولاد وگوں آن آ رہا ہیں لیکن دوسری روایت کے مطابق امام محمد بن ہنفی رحمت اللہ تعالی جیلے حضرت سن اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ علاوہ زوجہ سیاں تو حضرت امام محمد انفیہ پیدا ہوئے اور اولاد نو آن آخیا جانا ہے جس وجہ تو آوان کو تب بھی مشہور ہیں لیکن اے دو کال ملتے ہوئے اس کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے اللہ دی عطا کرے نبی پاک اسلام کی پکی سچی محبت فرماوے حضور دی محبت غلامی زندہ رکھے اسی محبت غلامی